رمایا ہل سنت کی تقاریری کیسٹوں کا مرکز رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چونک داروسلام گجران باللہ من لال می بسم بس کم واہلی کم صدق اللہ مؤلال وار سول نبی ال کری علیہ والا افزال السلا پہ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو عليه وسلموا تصليما صلی اللہ علئی کا یا رسول اللہ وسلم کایا حبیب اللہ سپری بھائی صلی اللہ علیکار وسلم لا حبی بل این بنے ہے تو شہید کر ہے ہے سین ہے بل کو شہید بلا ہے جد جد سینے جندر امام علی مقام سے امام علی مقام امام حسین شہید کر بلا دی محبت ابان رل مل کے پڑھو ایس تہید جیڑا جیڑا بھی سخی حسین رضی اللہ تعالان مننے والا ہے وہ پڑھو تے جیڑا یزید روم بننے والے بے شک نہ پڑو نو تکلیش دین واتے میں تیار نہیں گونجا پی جانگ کربلا دا شاہ سوار نواز اے رسول جگر گوشہ بطول نور دید علی المرددہ برادر اصغر حضرت حسن مجتبہ شاہ سوار اے کربلا سیدنا ایمان حسین رضی اللہ تعالی نو بھی سن کے راضی ہو جان کہ میرے اصل مننے والے آج بیگم کوٹ چوک جمع ہو کے میں حسین دی عظمت کے تذکرے کر رہے اے حسین ہے دل تہید کر بلا حسین ابن تو شہید بلا ہے تو علی کا جگر گوشہ اور نبا مصطفیٰ ہے ہو حسین ن ہے در تو سہی دے کر بلا ہے کالل ہوسین می وا مینل ہوسل ہوسین ونا مینل حس یہ حدی سے موض تو فار ہے احس سہی دے کر بلا ہے کربلا ہے توی تو نے لوٹا کے سب کچھ تو جو نے لوٹا کے سب کچھ اسلام کو بچایا تو نے لوٹا کہ سب کچھ آنکھوں تو نے لوٹا کہ سب کچھ ہاں تو نے لوٹا کہ سب کچھ اسلام کو بچایا خود بھی شہید ہو کر راضی خدا کیا ہے اے حسین ابن احسل تو شہید کر بلا ہے اے حسین ابن حیدر شہی ہے صاحب صدر گرامی قدر نہات واجب واجب علماء اہل سنت محترم بزرگوں دوستو پیارے عزیز سنی ہنفی بریلوی مسلمان بھائیوں اج دی پورکار عظیم الشان روح پرور فقید المطال ایمان افروز اور باطل سوز سالانہ شہدائے کربلا کانفرنس میں اور تسی سب حاضر ہاں دعا ہے اللہ کریم سادی سب کی حاضری نورا کدوس اپنی بارگاہ علی جا قبول و منظور فرمائے اور سادے سب کے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور دلی دعا ہے جنہ دوست نے خاص کر کے بیگم کور چوک دے رہنے والے سادی تنظیم دے فعال کارکنان نے حضرت صاحبزہ والا شان صاحبہ پیر محمد اکرم شاہ صاحب دامد برقات الر قیادت زیر سرپرستی عظیم الشان سالانہ کانفرنس کا اہتمام کی اور جڑے بھی بزرگ جوان دوست احباب دوروں نےڑوں سزیم شاہ شہدای کر کانفنس کانفرنس شامل و شرکت کی دلی دعا ہے اللہ کریم سارے سب دے ایمان جان رزق اولاد کاروبار معاملات علم و فضل جذبہ تبلیغ دین برکت و ترقی عطا فرمائے اور آئندہ اس تو بھی بڑھ چڑھ کے شانو شہدای کر بلا کانفرنس دا اہتمام کرنے دی اور ای چ بڑھ چڑھ کے شرکت کرنے دی اور توفیق عطا فرمائے میرے تو پیشتر ماشاءاللہ اللہ کل علماء اہل سنت دشاخ اہل سنت دکادرینے اہل سنت کا بیان سن رہے ہو اور میرے تو بعد بھی انشاءاللہ اللہ لذیذ منازریب نے مناظر ہاتھ مناظر مناظرہ گھنگ حضرت علامہ مولانا محمد عبد الطب صاحب صدیقی چروی دامن برکات فرمانے اور مفصل بیان علمانہ فاضلانہ محققانہ انشاءاللہ شاء گے فرمانگے حاضری کے طور بہلی پہلی بات کہ مین سارے حضرات اے دسو کہ تنوام آپ مکان ایمام حسین نل اور شہدای کر بالا پیارے جنہوں جنہوں پیار ہے ہاتھ کھڑا کرو نالے سجے کبے دیکھو کوئی دشمن تو نہیں زندہ باد ہاتھ کھڑے رین دو کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں کڑے رح تو کیوں بھائی امامے علی مقام امام حسین اور دیگر شہاد آئے کر پیار ہے آواز کوئی تھوڑی گٹ آئیے خیر تیارے گونج پی جائے ذرا آواز چیر کے لنگ جائے پیارے اچھا جنہوں جنہوں امام نیار ہے جنا خروتا پی جائے امام نال پیارے بہ جائے جنہوں پیار نہیں نا میں سمجھا گا پھر کھڑے سونے پہ پے لگتے تو یہ کلوتے سو جی پتہ نہیں کوئی تماشا لانا تماشا لان واسے اپنی کاروائی پاس سجے کبے دوجے ادرات وہ پتہ لگے کہ واقعی کوئی نظم و زبت والے ادرات نے اور پیار والے محبت والے نے سب تشیح رکھو باقی منتظمین حضرات حضرات جہتظامیہ والے ہو بیگم کو چوک درائن والے ان حضرات نو اجازت اے بے شک ذرا پھر تر کے اپنے اس پروگرام یعنی ترتیب جڑا دتا ہے اس کی نگرانی فرمان اور سڈے جہ پولیس والے حضرات نے افسران نو بھی اجازت اے بشک جناب کی جی اپنی اپنی جگہ تے ذمہ داری نہ ڈیوٹی سر انجام دے باقی اللہ با بو کوئی گل نہیں جے کربلا دے میدان وچ اسلام دے تو اپنا سب کچھ قربان کرنے والے کربالا تپ دی ہوئی سر زمین اسلام دے نا اپنا سب کچھ قربان کرنے والے زمین اتنے لے سکتے نے اسا امام حسین منن والے شہدا کربلا زمین ربے جلال نے اپنی لار طہر کتاب پرانے ملی فرقان حمید کے اندر اشاد فرمایا یا یوحلہ آمنو اے ایمان والے فرمایا ای جیڑے ایمان والے بولو جنہوں کو شاکے بشاک نہ بولو گونج پا کے بولو ای پیار برے انداز آواز بلند ہوئے ہوا فضا نے آواز ملتی ملانی داتا اجمری دیا آسانے تو آواز ہون دی ہوئی کربلا ہوں کربیوں تو آواز آدمی ہوئی نجف اشرف حضرت مونے کائناتی آواز چواز آئی مدینے دی گلی مدینے والے آقا تک آواز پہنچے مدینے والا بھی سن کے راضی ہو جائے کہ میرے ایمان والے غلام اپنے ایماندار ہونے دا اعلان کر رہے ربت اے فما راما ادھر بھی آواز آجو لیکن میری گل نزاق نہ سننا طور بھی سننا واسطے ساری یعنی کاروائی سامنے پیش کر ہے تو جو فرما میرے ون رد سو مجھے یا نام آن ایمان والے ادو ہی آواز آئی سمجھ گئے ہونا چلیا چلایا منیا منایا علی دم لنگ کوٹ کوٹ چینڈا پنگ روزے تو بڑا ہی تنگ سمجھ گیا تازی تازی چل چلا کے خوب پشکے جس وقت جنا جی کرسی تہدا نا اٹھے بودے واہ کے بودے واہ کے تنگ تے پہ تے تنگی ماری کوئی نہ مارے شگل بھی وہ جا کوئی نہ کروی مہربانی تو میں توجا واسطے یہ گلا سنا رہا آواز آدی مواد میں تو گلہ سنا رہی ہاں. مولا پاک کی شان کا بیا سنا آواز سنا کیتا جا رہا مننے والو دے تو جو سونا انداز ویخو انداز تک دیکھو علی نا آسان حسین کو منت علی بدو قوم کہڑی قوم میں بول کے بول کے سیانی قوم ہے میں بدو قوم کی گل کر رہا کہڑی قوم بوم تھے بہت ہی کرجیے واہ واہ واہ, واہ, واہ. سلوار بھی چل رہا ہے چلو جنا پیسے پیک مسلے لاؤ محمد محمد پتا ایمپنی کا نشا ل نشے میں ہی بدمش لکھ رہا زمر داری نل کے نا ربے کو دی قسم اٹھا کے کہہ بات کہنے والے ہو علی کو مننا دا داس حسین کو منسا سا کو علاوہ نہ علی کو من نہ کو حسین کو من رب کی قسم اٹھا کے کہنا جیو جی آلی نیا بنیا جیو نو سنیا منے کوئی مائی کا لال وہ جی انداز من سکے <تصفيق> دے مطابق نہیں میں جواب نہیں بجا نارا محلواما جواب تیس دوس بلا ہوئی نجف نہ جسد شاہ تک آواز پہنچے نجف جس دو شہن شاہ علی شہر خدا مشکل خشاہ کرار خلیف آئے چہارم پر ہر بھی سن کے راضی ہو جان کہ واقعی میرو اصل منن والے تھے میرے آ غلام نے نار تک ب <تصفح> کھڑے کرو بعد والے بعد والے جڑے نہ بعد والے وہ بھی اج دے نعرے کی گونج ایک بار ہل جان سمجھ لگی ہے نا ادھر والے بھی ہڑ جانے ادھر والے بھی ہل جان سمجھو جاگو کی آخر بولو بولو جہاں نہیں پہ بول جو جانے نہیں سو جاؤ میں کی کی پروگرام ہے جاگو جگاؤ کا پروگرام ہے اس وقت ضرورت امام حسین والے ہو جیڑا طریقہ جیڑا پروگرام کر دے میدان وچ نواز رسول جگر گوشا بتول نور دید علی جل مرتبہ بلا دزگر حضرت حسن مجتبہ شاہ سوارے کربلا نے پیش کیا ہے او کی ہے اللہ کل مت خاطر نظا مصطفیٰ دی خاطر مکان مصطفیٰ دی خاطر اپنا چھ ماد آپ اصغر بھی قربان کیتا ہے ستارہ سال اٹھارہ سال کا جوان علی اکبر پیش کیتا آنو محمد پانجے پیش کیتے قاسم موت پاس بتیجا تا پیش کیتا آدیگر موالی آ جیگر موادی خوردام دے ایک ایک خدا دی راہ پیش کیتا حتیٰ کہ خود ایمان نے تقریباً چمچ سال دی عمر جمدر اپنی جان دا نظرانہ بھی خدا دی راوز پیش کیتا بولو قادر واسطے کچھ ہی آواز گج کی آواز آویں ات لہرا کی آواز آویں قادر واسطے پیش کیتا ہے قادر واسطے پیش کیتا ہے نظام مصطفیٰ واسطے عراق اج بھی اس دور دیکھو کہ کان ہے جہاں اپنے آپ نظام مستفا واسطے وقف کر چکی ہے کان ہے جڑا امام حسین کے نقشے قدم چل چلد آیا اپنا سب کچھ نبی دے نظام واسطے پیش کر رہے ہیں اور پیش کرنے دا سمبند ارادہ کر چکی ہے خدا دی قسم اٹھا کے کہ کہنا اس دور اگر کوئی شخصیت ہے تو قائد اہل سنت حق و صداقت کی نشانی مولانا شاہ احمد جہاں نہیں بول رہا معلوم مخالف اچھا جیڑا جناب جی ہمیں ہاتھ کھڑا کر کے آکھو مولانا شاہ احمد ایمانداری نال امام حسین کا منہ والا جہاں اچھی ہاتھ لہرا کے بولے جنہوں نورانی پیار ہے ہتھ لہرا کے بولو جن پیار نے بے شک ہاتھ تھلے رکھو کا اس وقت نظام مستفا دی خاطر میدان عمل کدی آیا نہ اپنی جانواہ نہ اپنی مال کی پرواہ نہ اپنے کاروبار پرواہ کچھ نہیں رہتا نہ رہے لیکن نبی پار دا نظام نظام مستفا رہنا چاہیے اور نظام مستفا دا جھنڈا بلند رہنا چاہیے اس دور جنگ اندر اگر کوئی قائد ہے تو کون ہے شاہ احمد ہاتھ نہیں ہو گئے پھر درگ خرگ کے بولو شاہ احمد جیوے جیو جی جی جی جی اور خدا کی قسم سنی اپنے آپ نو منظم کرو جل سے جلوس تو ہر روز ہوں دے رہے لیکن تقریرا سن کے اے دردیاں باتیں سن کے او دردیاں باتیں سن کے جشن کر کر کے واپس تر جانا پھر وہی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ ابھی اب ہے سنیو میں ارد کردہ پیسا جاگو تالے بولو جاگو تے نالے جگاؤ والا پروگرام لے کے میدان چ نکلو جل سے کرنے دا مقصد صرف اپنے آپ منظم کرو اسلام دی خاطر نظام مصطفی دی خاطر ملک و ملت دی خاطر باہر حال دوستی مرد کردہ پیسا کہ آواز آدھی ہے علی کو منا آسان حسین کو منسا کو نہ کوئی علی کو من کوئی حسین کو منڈا جڑا گج وج کے سارا چل رہا ہے محمد کی علی نو منیا بھائی تالا کوئی ڈا گورنر سنو گورنر پوچھنے والا پویدہ جناب تسی بڑا جوش و جذبے کا اظہار کردیوں ابو بکر عمر عثمان دے خلاف تقریرا کر دس بڑیا بڑی کتابوں کا مطالعہ کی بہت رسرچ کی اور آج تک سانو کوئی ایسی مستند تو جو سانو اج تک کوئی ایسی مستند کتاب نہیں ملی علی شیر خدا نے ابو بکر صدیق دے خلاف سدائے احتجاج بلند کی ہوگی عمر دے خلاف دے خلاف حقیقت پسند آدمی چٹ لکھ کے کہنا جناب آخر وجہ کیے راز کیے حکمت کی ہے بات کی ہے جو دلو چیٹ سامنے آ جے چلیا چلایا منیا منایا ترشیا ترشایا اور اپنی نشے ادر بدمست بد مست کمپنی نتمائن کرنے لمی کی سر مار کے پھر پتا چل مولا علی کو من والوں اصل بات ہیں پاس ابو بکر عمر اسمان ایک پاس علی اکلا مڑ اکلا تین کا مقابلہ کار کا دراصل ایک پاس تین ہوا ہوا مداخل سٹنا پینا میں تہن دی بولی چار سنا رہا ج کوپنی کا نمائندہ بھی کڑا ہو جلدی سمجھ آئے آدھا پاس تین ابو بکر امر اسمان ایک پاس مری اکلا, اکلا تین دا مقابلہ کن کردا او میں سد کے جا تری دا نقشہ سامنے لیا اور پھر میں رب دے شیر دے شیر دی بات نہیں سنا لگا بلکہ میں رب دے شیر دے شیر دے شیر شیر دی بات سنا لگا کربلا کے میدان حضرت حسن دا پتر حضرت امام قاسم تاریخ کربلا شاہد زمے داری لڑکے جس وقت یزید آخ حسین ای کوئی تیری فوج و کوئی تیرے لشکر وچ کوئی ایسا جوان جڑا سڈے نال مقابلہ کرے حضرت حسن مشتفا لکتر بھی دو حضرت امام حسین دا پتیجا دو مالا لی مشکل کشاہ دا پوتا اگاوے امام در کے ارد کیتی آقا حسین فرمایا کی گلے میرے بیٹے میرے پیارے شہزادے پیارے قاسم کی گلے ارض کیتی حضور یزیدی یزیدی اپنا مقابل تلاش کر رہے نہیں، اور یزیدی کہنے کہ کوئی جوان ہے میدان وز کر لو، تو میں دان حضور میں نے اجازت چاہوں میں تے دشمن مقابلہ کرا جو میرے ون جدو یہ گل ہوئی امام نے اپنے مبارک اچھانل حالانکہ امام قاسم دے سر تے اماما بنیا جرا دل کے پیا سبحان اللہ علا دون پی جگہ گڑکیا خوش سبحان اللہ آہ! اور وہ ہونی جی گلا سن کے تے مگروں گئی تے جناب جی تھلے ترپائی پی ہوں تو ترپائی نو نٹ دین پتا ای لگتا جی پٹن دین پر معلوم ہوں جناب پروگرام سارا ہی بنوتی پروگرام ہاں بولو بولو پروگرام ہاں سارا ہی بنوتی تو جو میرے او پروگرام پیش کرسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین, حسین, حسین, حسین سمجھ گیا لیکن میں تو تہن پروگرام دے رہا جرک والا بہادری والا دلیری والا جانشاری والا مجاہدانہ اور اے ہو جا پروگرام دے رہا کہ تھی اگر اتو جناب کی پروگرام تو فارغ ہو کے واپس اپنے اپنے تے جاؤ تے اگلے سال دے جلسہ آن تک تو آجے دل جوش و جذبہ باقی رہے جا پروگرام نہ ہو کے واپس جاؤ تے لے تو مگرو نام لیٹ ہو نہ جوش و جذبہ کیا ہے؟ اپنے مبارک ہاتھ ماما بنیا سبحان اللہ گول پہ جائیں اپنے جناب جی مبارک ہاتا نال تیار ایک ہاتھ ہی تلوار دیتی ایک ہاتھ ڈال دیتی امام قاسم بڑے شاندار انداز نال سواری سوار کیتا اللہ دے حضورے دی کامیابی دیا دعاوہ کر کے میدان وال تو جدو میدان والے جوان گیا تو جو میرے ودو یہ جوان میدان وال گیا ڈریا نہیں جکیا نہیں بکیا نہیں چکیا نہیں ڈگمگایا نہیں یزیدی باطل کے سامنے سر چکاؤ نہیں بلکہ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے بناؤ ابن ساخ او ابن زیاد او شیراب اور تمام د تمام یزیدیوں ہو سن لوڈا امیر یزید ہے تو امیر یزید ہے لیکن میں ڈن دی بھی چور سے اران کرنا بے خوکے بھی چور پہ اعلان کرنا, کرنا امیر حسین الامیر لہو لما تم کا سیرا منی اور امیر اپنا یزید ہے امیر یزید ہے لیکن میں کاسمدہ امیر امام حسین میرا امیر کون ہے بولو بھائی جنہ کا امیر امام حسین بولو جا جدید بشاک نہ بولو سڈا امیر کون ہے جہاں گونج پہ جا سڈا امیر کون ہے امام حسین میدان میں نکل کے بے خوف و خطر فرمایا ہل مبارک دن ہل مبارکن کوئی تو ٹائڈ اس قاسم کا مقابلہ کرنے والا تے میدان چاہے تاریخ کر بلا شاہ میرے ون ویکو یزیدی فوج جہری ہزار آن دی تعداد یزیدی فوج جہی ہزار آن دی تعداد اور نکتا دیکھو نکتا یزیدی فوج جہی ہزار آن دی تعداد چ کوئی کسے شہروں کوئی کسے پنڈوں کوئی کسی علاقے تو اکتھے ہوئے ایک جگہ تے جمع ہوئے یزید اسی آواز آئے یزیدی سجے خبروں شہروں جو دیہات وزیدی دستے یزیدی فوجی ایک جگہ ایک, ایک جگہ لیکن امام حسین دا پیارا پتیجا امام ایک پاسے کرسے میرے جا حل ہیں ہے کوئی تو آدھے میرا مقابلہ کرنے والا تو میں بان چائے ہوں میرے والے دیکھو یزیدی فوج جہری ہزار تعداد سی چاہیے سی قدم اگے ودے میرے دیکھو میرے چاہیے سی قدم اگے ودے لیکن ان دا قدم اگ نہیں ودیا بلکہ قدم پیشہ ہوا بولو قدم تشار قدم تشار ہاں تشار ہاں تشار ہزار تشار ہزار دی تعداد یزیدی ایک پاسے جناب دی کلا امام قاسم بخا بھی پیاسا بھی مسافر بھی بے یار و مددگار بھی تن تنہا ایک پاسے ہی کلہ ایک پاس ہزار یدیدی چاہیے سی قدم اگاں بڑھتا چاہیے سی جناب دی اگاں دے سی اگاں آدھے چاہیے سی کہ اگاں بڑھتے بےکاگا وجنے کی بجائے یسیدیا کرانا بات کو لیا ملیا ویخنا جیت پشا کرے ہلو اور محرم کتنے پیشہ بےکراگا وجنے کی بجائے یسیدی پیشہ یسیدیا کا کرو مان کی بجائے پیشہ آئے اور اج بھی اللہ بات ہے اگر کوئی پروگرام وہ جہاز لیا ملیا ویخنا جتنے دشا ہلو اور کتھے انی بھی محرم کتھے پیشاں نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے بیٹھے ہوئے اگلے سال یہ پابندی لانی داخلہ دا یہ بند کرنا کتنے کتنے بند کرو گے سانو بند کروگرام کرو گے رب کی قسم نبی پاک امام حسین کے نعرے بلند کرو جی نہ بند کر چڑیے سانو بھی اپنا امام حسین کیا جی اگا بدنا ہو یا پھر اگا بدیا کے پیچھا اچھی آواز آئے اگا بدیا کے پیچھا نہیں سمجھے ہون بھی ویک لو آئی بھی نہیں جے پتا لگتا یزیدی کہڑے نے حسینی کہڑے سد کے جا یہ ڈیزل مکیا نعرہ کون مارنیا جا جہاں نعرے کا محکل نہیں نعرا بجے دھرتی نار شروع تو یہ چکے جا سو تو جگا ساؤن کا وقت کوئی نہیں ادھر جنادی پروگرام اے ہو جیا ہی بن رہا ہے کہ پھر جناب جا خطہ سڈے کابریرین نے ساری جماعت نے قربانیاں دے کے حاصل کیا کابانہ طریقے اپنے دین اسلام دے تابع رہ کے زندگی گزارا گے در پروگرام بنتا پہ شیر کھنڈ وار بن جائے اور خدا کا واسطہ جو جاگو بھائی وہ سامت کوئی نہیں باہر اقل مندا واسطے اشارے کافی مرد کرتا پیسوں پاس علی شیر خدا کا پوتا اکلا ایک پاس ہزار یزیدی مین جرا جوش جذبے جب دینا ہوش نال جوش نال کیوں بھائی ہزاراں کے سامنے علی کا پوتا ڈریا ڈریا ان ظالم دے سامنے او یزیدیاں دے سامنے چکیا وار کرو یہ کا پوتا جہاں ہزار ہے دے سامنے نہیں ڈریا نہیں چکیا نہیں وکیا وہ علی کا پوتا ہے اور دس دین تے وی دین تے چالی دین تک کہ <تصفح> اسی اسی کرنا لے ہو او اسی آج انشاءاللہ ہو جی ساتھ مارا گا تو آجی کر دے مانگا ساری لسی <تصفح> وار کرو گربلا دی دمین ون گربلا دے مادان ون اپنی دیگا اٹھا کے دیکھو خدا دا باستا دے۔ اپنے نشیا نو جو دور کرو اے بد مستی نو دور کرو اور کربلا دیزمی والا نظر دوڑا کہ کرب بلا کے میدان چلی کا پوتا بولو کوتا بدھ پہ جی علی نو مندے کوتا علی کا پوتا بوکا دیئے پیاسا دیئے تنہا دیئے مسافر دیئے اور میدان جنگ اندر ناوارد بھی اے ایک پسلہ ہدارا کیوں بھائی فراہ جوش نہ ہوش نہ جواب آئے ڈریا چکیا دکھیا میں دیا تو جو کر دیہ لمچ بھی ہے بوکا بھی ہے پیاسا بھی مسافر بھی ہے کہ یزیدیاں دے سامنے نہیں ڈریا نہیں چکیا نہیں وکیا اے علیدہ پوتا ہے علی کا پوتا ہے جدی جی سجا تو بہادری دلری کاٹ جو دا جمع ہو کے امام اور امام دنیا نو خراج پیش کرنے والے ہو جی دے پوتے دی بہادری دلیری دی دا اے, عالمے اے تے پوتا کا جی بہادری تے جمع مرضی کا علم ہے تے دادا کیڈا بہادر تے دلیر ہوئے گا <تصفح> اور جب پوتا ایڈا جبان مردے پوتا ایڈا جناب جی چیز والا ہے پوتا ایڈا خیرت والا ہے پوتا ایڈا خبردار ہے ہزارہ چکیا نہیں بکیا وکیا پوتا ایڈا بہا تے دلیر شجا ہے غور کرو پھر دادا کتا بہادر ہوئے کیا تالی بھی یہ ہوئے سرمار ایک پاس تین علی اکلا اکلا او مارا تر سر منکیلا کھلا ایک پاسے اکلا دجے پاسے تی مری اکلا تین دا مقابلہ کھے کریں دادا سلوار بھی چلا میں سد کے تیری سوچ انداری تو تیرا کوئی علی کمزور ہے سن تیرا علی کمزور ہے سنی ہنفی برے مسلمانا علی شاہ زور جج کے آواز آئے سنی ہنفی برے مسلمانا علی گج پے جا کمزور ان پتا چل جائے سنی ہنفی بڑے علی شاہ زور اے تیرا کوئی کمزور اے حوالہ پیش کرا کی خیال ہے بائی ہوالہ پیش کرا اور حوالہ بھی انہوں دے گھر دا اگر فقیر دا دتایا ہے حوالہ علماء حق اور اپنے اقابرین اقابری موجودگی کے چوٹ سے اعلان کرنا اگر محمد اچم رضوی کا دتا ہے حوالہ کوئی ماں کا لال جھوٹا علی کا مہیب غلط ثابت کر دے پنجہ ہزار روپیہ میں کنے نہ آیا کن ہزار کن ہزار پکی استعام تیار ہے ایسے بےگم کو چوک کھڑا کر کے سرے آم ٹوکے ٹاؤن لا جو سر قلم خون مار جی حوالہ ٹھیک ہوئی ہو بدلے پنج ہزار نہیں منگا گا سر قلم دے بدلے سر قلم دا مطالبہ نہیں بلکہ دعا کراگا تیرا پنجا ہزار بھی تیرے کو سلامت رہے تیری گردن بھی سلامت رہے اگر حوالہ مل جائے گھروں سارے مسلر نے حکا نیج والا حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت ظاہر فاروق دی شان والا اسمانے غنی صداقت والا پھر اپنا پنوتی مسلک چڈ کے ایسا نبی دے کے یار مننے والے سنیا دا مسلک قبول کر کے تم ہی نبی یارش مشتاق بن سوچو میرے من کہ حوالہ پیش کرا جانو پیش کرو اچھی بولو خود کے بندے جڑے چپ کیتے نے وہ میرا خیال چپ اس واسطے کیے کہ یار انجا ہزار روپیہ حوالہ گلت سابت ہونے انعام رکھ دے جے جھوٹا سابت ہو گیا آ مول آ سا سا آلکل جنا دیا سیدی جی ٹوتی پا کے جا سامنے کڑوتا ہے جی جھوٹا سابت ہو گیا مر پناہ ہزار اس مولو آئے گا کتوں ٹھیک آ رہے بھائی سانو چھای چوپ سمجھتے ہو اور بولتے چھا چی خدا میں خود تاجر میرا اپنا وسیع کاروبار اللہ دے دینا. آج تک نہ کسے دسلوں کر کے ہاتھ پھیلا کے کدی کرایا منگیا نہ نظرانہ منگیا منگایا نہ ہی میں سامنے اج چولی اڈ کے آخا گا جی حوالہ کر ثابت ہو گیا نا حوالہ کرو ثابت ہو گیا جی پناہ ہزار میرا دینا بھی پی گیا بالکل بے میں بےگم کوٹ چوک جمع ہونے والے سامنے چولی نہیں فلاوا گا بلکہ پورے ملک کے چولی نہیں پلاوا رائے خدا تر بوٹا پٹے وہ او او جہ پاکستان چینی چولہا اڈی پھرتے بلکہ جناب سعودی عرب بھی خانے کا بے کو بھی ابھی چولی اڈ کے جلا کلا ماشاء اللہ حا پا جو چندے مانگج میں کوٹ بان سواری جدا کلا جدا کلا ہا پاجو ایک چند کٹا ہوتا لاہور بمب چلے کچھ مولوی مر گئے کچھ بندے مر گئے اچھا پھر ایک چند اگر جی وہ مر گئے نا مولوی بھی نے کے پچھے چھوٹے چھوٹے نیا رہ گئے نیا وہاں امداد ہو رہی ہے کٹا ج جناب جی چھوٹے چھوٹے پچھے نیا سر ان پاکستانی اخبارات اس بات تو شاید نے کھانے کابے کل کھلو کے چندا منگا پناہ ہزار ہوا کن ہزار پناہ ہزار جدو گنتی ہو گئی پناہ ہزار تو پروگرام جا بنا کے بیٹھا چندا منگا انہوں نے آخیا جناب یہ جی پناہ ہزار ہوا جنوا نا لکھ خیر پہ کین نا? کین نا? چیر بھیجا گے کنویں چیر نو نہ پچھے کھ جی ہوئی جناب ہڑے اس کمپنی دے ہتھی چڑے نہیں سمجھے اور میرے والو ربدہ واسطا جی ہو گیا جی وہ سمجھو وہ واقعی اماندار پیچھے رہنا نہیں کر. کیوں کچھ جہے نے اس کمپنی کے اڈے چڑھے کچھ جہرے جناب اس کمپنی کے اڈے چہرے نے جناب, جناب اجکل جنابی جناب جی پابندی لگ گئی ہے سکرب نہیں آنا کہ اس کمپنی نب خرید نہ سک باہر سکرب روکو پامن آزاد روکو پام سلاب روکو وہ پھر بھی خرید لیا نہیں سمجھے رہنا نہیں کر. اور جھوٹیا کا رنا جھٹیا دا پیچھے رہنا نہیں ہاتھ <سؤال> پہ تو جو میرے ہزار اگر حوالہ غلط ثابت ہو جائے ایمان مل اپنی چکا اب اللہ دی قسم میں بڑے آر جی تین کساری مل اپنی تھی چکا دیا گا ل بھائی ہوں تیرا ہک بنتا میں جھوٹا ثابت ہو جا میری تون لا تے جے میرا حوالہ بیان کیا کی غلط ثابت نہ ہو سکے تو ہزار دا بدلے پنج ہزار کا مطالبہ نہیں ہر قلم بدلے ہر قلم کا مطالبہ نہیں بلکہ دعا کراگا دے لیا تیرا پنجا ہزار کی تیرے کوئی سلامت رہے تیری گردن دی سلامت رہے آ اگر سسل کی حقا نیت کرابت ہو جائیں چھ اپنا بناٹی ملب چھ اپنا مرب بناؤٹی عقیدہ ایسا سچے سچے سدیقی اکبر کے منع والوں نے شامل ہو کہ تھی میرے نبی شہابی عزمت کا قائل ہو جا کی حوالہ پیش کرا آہ! حوالہ پیش کرا اچی آواز آیز آئے حوالہ پیش کرا جو حوالہ پیش کرو ہاتھ کھڑے کرو لیکن ایک شرط سے حوالہ پیش کرانگا. تو جو میرے بال ایک شرط سے حوالہ پیش کراگا اج میں جناب جی بیگم کوٹ آیا آ. پھر مسجد بے جریل داخل ہویا تے اے اینا اینا پانی جناب جی مسیطے وار گیا ہے پتا جی نہ کٹا کردہ رب دھر بنا لاہ مسجد بن اللہ ہُ الہ تنجن حدیشے پا کے زمے داری نلکنا میرے آقا مولا کملی والے پرما جی نے رب کا گھر بنایا اللہ نے جنت ہی بنا دتا کہڑا شخص ہے اپنا آپ جنت بنا لا ہاتھ کڑا کرو نہت کرا جا آ میرا گھر جنت ہونا چاہیے جنا کا جناب پروگرام میرا گھر جنت چونا چاہد پابندی کوئی نہیں تو آنو جناب کی پیار سے محبت کا میں ارد گا اے بیگم کوٹ چوک نوازا رسول جگر گو شاہ بتول نور دیدہ علی مرتدہ پر اصغر حضرت حضر مشتدہ شاہ سوارے کربلا نے اپنا سب کچھ راہ خدا پیش کر دیتا قربان کر دیتا اج اسلام دی خاطر اور اسلام دا نام بلند کرنے دی خاطر اے ہو جا اسلام دے اے ہو جا اسلام دے مرکز جہاں نے قائم و دائم رکھن سے، اے تسی بھی قربانی کرو اور اے نظریہ رکھ کے قربانی کرو اے مولا کریم مولا جو کچھ میرے کو لے سب کچھ میرے کو مولا سب دتا ہے تیر دتا دیر کی میرا ماشاءاللہ اللہ اگے اگ جناب جی ایسے روپیے پچھلے سال ملے سنج سا بہتے جان گے او اور نے بابا جی جنہوں جی کو کوئی فکر ہونا ہے میں چند کٹا کیا تو مینو ہوں یہ سحب نال میری ایو رب کی قسمیں میں فکیر درویش یہ ہو جہاں ای منگنے کا ملان کو نہیں کیوں کہ میں منگتا اس مدینے والے آقا دی گلی کا دینے والے ہاں دا خدا کری اور نہ ان شاء اللہ حضور نے جنا چاہتا رکھو بھائی بہ جاؤ بھائی اچھا بھائی مدد جی سارے بہ جاؤ ایک باری سارے بہ جاؤ ایک منٹ بہ جاؤ ایک منٹ بہ کے بچا کچھ کلو میرے گھر کی تعمیر واسطے دل کھول کے تاون ہے مولا تو انہوں نے دنیا اتنے بھی بہت بہتا اتا کر کور چو اور حشر دے میدان چہتر تو بہتر سیلا اجر عطا فرما لو جی حوالہ نوٹ کر لو جہے لوگ آ ایک پاسے تین ویخ لو سورج بھی نہیں کرایا جائے دیکھو سورج بھی اک کھول کے پیا وی کہ نبی پاک سے امام حسین والے اللہ کے نگرانا پیش کیا اک کھول کے دیکھ لیا سبھان لا کہ گل کرنا میری تو گل جناب محسوس کر دیں جی اوپری ہو ایڈی مدد کی گل کا سنا دیکھو سورج بھی اک کھول کے پیا وی تھوڑی دتی دولت بھی واقب تعمیر واسطے حصہ پایا تو میں بھی اک کھول کے دیکھ لیے تو جو میرا آخری بات پاس تین موڑ کلا تین کا مقابلہ کمان البا سارا پروگرام بیلیاں کا من کرتے وقت بہت زیادہ ہوں تو میں تہن اگے سنا کہ شیر خدا دی شجاعت سے بہادری تو دلری کا کی لیکن میں دے اقتصاد ار حوالہ پیش کرا سنو علی شیر خدا مشکل کشا حیدر کر دل کا پالن ہوگا ابو بکر صدیق دے خلاف عمرے فاروق دے خلاف عثمان غریب دے خلاف سدائے احتجاج بلند نہ کرنا اس بات کی واعدے دلیلے کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے انہوں دی خلافت نو حق تسلیم کی اور انہوں نو سچا منہ اور ہفتے دلیل بلالا اس جمدر مولا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ مرتوبے گرانی موجود ہے جمعے کا نام علی شیر خدا فرمانے نے جس اصول ن جس طریقے میرا دیکھو جس اصول ن جس طریقے نے ابو بکر عمر عثمان دی بیعت کی بہت کی اصولوں سے طریقے لوکا میں علی دی بہت علی شیر خدا کے مکتوب کے اندر ناما دی ترتیب اس بات نو واضح کر رہی ہے پہلی خلافت پہلا خلیفہ خلیفت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیقے دو عمر فاروقے تیجا عثمانے غنیے چوتھا مولا بولو چوتھا مولا چوتھا مولا ابھی یہ اور سچ آخیا پھر کہنے والے ہیں جیڑا چو یار اے یار نہیں جیڑا چو یار دار نہیں آخو جیڑا چو یار تے او دے کلمے دبار اتبار, نہیں او دے اتبار جو دے کلمے دا بولو او دے کلمے دا اعتبار سے دا کلمہ اچھا تو ا باہر سے لفز رہا ہے کہ ہی ہو گیا آ لفظ بگڑ بگڑ پر میری سور نہیں بگڑنی چاہیے بولو دے کلمے دا کلو امیر وی ما ملمتا کی پتا فاصلا سانوے کلے کا جنوب چوپ رو جنو نہیں اچی بولو سانوے کلمے کا وہ کھے کلمے کاڑا چون یار سمجھ گئے اللہ فرمانا یا جو حلہ دام ایمان والا کم و آلی کم نارا اپنی جانا بال بچے دیا جانا جہنم کی اگ تو بچا لو ایمان وال اپنی تے بال بچے دیا جانا جہنم کی اگ تو بچانا چاہتے ہو کہ وہ کم کرو جا کر بلا والے ٹھیک طریقہ اختیار کرو جا کر بلا نے اختیار کیا نقشے قدم سے چل جاؤ ان اللہ تعالی اگر اس کے کار بند ہو جاؤ اپنے بال بچے دیو خدا کرمہ خود بھی جنم دی بجو بج گے بال بچہ بھی جنم دی بج جائے گا یار زندہ سوبت باقی و آخر و مل رہا ہے میرے محمد مل کے لوگ میرے محمد کانو رے آلم جہاں کی غلومت رہا ہے کریم میرا ہم کریم میر والا جہاں کی بگیڑی بنا کریم میرا والا کریم میرا والا جہاں کی بگیڑی بنا میرا محمد میرے محمد دد کانورالم جہاں کی ظلمت ظلم مٹان ہے کھلے خزار کل سختی کھلے ہیں دستے کروں نبی کے کھلے خزا کرم ندی کے سبھی کو خیراں تو مل رہی ہے سبھی کو خیراں تو مل رہی ہے یہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے سبھی پوخیر سبھی کو خیران مل رہی ہے یہ آ رہا ہے وہ جا